قوم من قوم فرعون فرعون کی قوم کے سردار بولے یعنی وہی مشیر اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مشیروں ہی نے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی مت کو مار کے رکھ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آپ پر اعتراض کیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے دور میں حالات بڑے خراب ہوئے اور پچھلے خلفہ کے دور میں ایسے حالات نہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو تو انسان کتنا بھی بڑے مقام پر فائز ہو مشوروں کا بڑا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ آجزی تھی اور جو حالات خراب ہوئے تھے اس کی اور بھی کئی وجوہات تھیں لیکن حضرت علی نے قاعدہ پیش کر دیا کہ انسان کو دیکھ لے کہ وہ کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے چوروں کے پاس اٹھنے والا اور بیٹھنے والا چور بن جاتا ہے ڈاکوں سے دوستی رکھنے والا اور ان کے مشوروں کو سننے والا ڈاکو بن جاتا ہے اسی طرح معذرت کے ساتھ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ذرا یہ غور کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں اکثر ہم نے یہ دیکھا بلکہ خود کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے دوست ہمارے والدین کا ملاق اڑاتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین نے تمہیں غلام بنایا ہوا ہے گیارہ بجے آ جاؤ اور بارہ بجے گھر پہ آ جاؤ اور تم ڈرتے کیوں اپنے اتنے والدین سے تو میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں آپ بھی سمجھیے کہ جو شخص ہمارے والدین کی عزت نہ کرتا ہو بتائیے کیا وہ دوست بنانے کے قابل ہے تو ایسے دوستوں کی دوستی سے ہمیشہ بچنا چاہیے تو فرعن کی قوم کے درباری بولے و اے فیرون تو نے وسا علیہ السلام و بنی اسرائیل کو چھوڑا ہوا ہے الارض کی زمین میں فساد کریں وہ یزارہ کا وہ الیحاطہ کا اور تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی تجھے اور تیرے معبود کو حضرت موسا علیہ السلام تو مانتے نہیں ہیں وہ تو تمہیں خدا تسلیم نہیں کرتے تو نے حضرت موسا علیہ السلام ان کی قوم کو کیوں چھوڑا ہوا ہے اب قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ موسا علیہ السلام کو شہید کیا جائے لیکن فرعون کی ضرورت نہ تھی اب سب کے سامنے یہ کیسے کہہ سکے کہ میری ضرورت نہیں ہے تو فرعن نے کہا قالا سن ون ابنا اہم, اہم اس نے بات کو گھما دیا اور کہنے لگا ان قریب ہم اس قوم کے بیٹوں کو پھر دوبارہ قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے جیسے ہم نے ستر ہزار بیٹے قتل کیے تھے پہلے اور نوے ہزار عورتوں کے حمل ضائع کیے تھے اب دوبارہ ان کی نسلوں کو مٹانا شروع کریں گے اور انہیں سزا دیں گے مطالبہ ہے کہ موسا علیہ السلام کو شہید کرو اس نے بات گھمائی اور اپنی بے بسی کا اظہار اس نے نہ کیا تاکہ قوم اسے یہ نہ سمجھے کہ موسا علیہ السلام سے یہ ڈرتا ہے ان نہ فو قوم اور بے شک ہم ان پر غالب ہو جائیں گے قلموسا جب یہ بات بنی اسرائیل کو معلوم ہوئی کہ دربار میں ایسے مشورے ہوئے ہیں قلموسا قومین بلاہ وسبرو موسا علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور خوب عبادت میں لگ جاؤ اور صبر کرو اندل اللہ زمین کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے یوری سہا مئی یشا عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے تمہاری آزمائش کے لیے کافر کو حکومت دی گئی ہے لیکن جب تم نیک بن جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو گے تو یہ جان لو والعاقبت للمتقین آخری انجام اور آخری فتح تو متقی لوگوں ہی کی ہے قالوا او من قبل انت اینا ان لوگوں نے کہا یہ باتیں تو سب صحیح ہے مگر آپ کے آنے سے پہلے بھی فیرون نے ہمارے بچوں کو بہت قتل کیا ہے اب دوبارہ وہ یہی کام کرے گا قالوا وہ بولے او من قبل ان تیانا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئی ومم با جی تنا اور آپ تشریف لے آئے اس کے بعد بھی فرعن ہم ظلم کر رہا ہے اور ظلم کی پلاننگ بنا رہا ہے تو آپ کوئی کرم کر دیں اللہ سے دعا کریں کہ فرعن ہلاک ہو جائے اور بسرین فرماتے ہیں اس موقع پر حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا کی جب آپ نے دعا کی تو وہی نازل ہوئی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی لیکن اس کا ظہور چالیس سال کے بعد ہوا اس دعا کے چالیس سال کے بعد ہلاک ہوا موسا علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی بات فرمایا کالا آسا رب و کم اوہ لکھا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا وہ یس تخت اور تمہیں زمین میں ان کا وارث بنا دے گا یعنی زمین میں تمہاری حکومت ہوگی لیکن پھر یہ یاد رکھنا کہ برائی مت کرنا اور تقوی اختیار کرنا فیمور کیفا تاملور پھر اللہ تعالی دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا لیکن جب تم برائی کرو گے اور تم بھی حکومت کے نشے میں ظلم اور نافرمانی پر آ جاؤ گے تو تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی اور تم بھی حکومت سے محروم ہو جاؤ گے اب وہ چالیس سال جو گزرے ہیں جن چالیس سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا یہ چالیس سال فرعون کو تنبیہ کے لیے گزرے ہیں فرعون پر اور فرونی قوم پر مختلف عذابات آئے عذاب کی جھلکیاں آئیں تاکہ وہ ہل جائے توبہ کر لے سدھر جائے مگر جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ ڈرتے اور جب عذاب ٹل جاتا تو یہ سرکش ہو جاتے